بسم اللہ الرحمن سورہ لہب تیسری پارے کے سورت میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ حضور عدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہیں اس سرح مبارکہ میں ایک رکو پانچ آیتیں بیس کلمات اور ستر حروف ہیں اس سرح مبارکہ کے پس منظر میں جو احادیث منقول ہے ان میں سے ایک حادیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کے حوالے سے ہیں بخاری مسلم اور مسند احمد میں کہ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازر ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے آزار سے ڈرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کوہی صفح پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارنا شروع کیا یا صباحا عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح سویرے کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے درافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اس پر خریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف جوڑ پڑے جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنے طرف سے کسی کو بھیج دیا جب سب جمع ہو گئے تو آص اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا کہ اے بنی ہاشم اے بنی عبد المطلب اے بنی فہر اے بنی افنا اے بنی افنا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جررار تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے جسے تم نے نہیں دیکھا تو کیا تم میرے اس بات کو سچا مان لو تو لوگوں نے کہا جربنا کا میرارن ماں وجنا کا اللہ کہ ہم نے آپ کو باہر ہا آزمایا ہے. ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا آف نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے اس پر اس کے کوئی اور بولتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا چاچا ابو لہب نے کہا تب بل کا اے محمد امراض ہو جائیں کیا نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا اور اس بات کے ساتھ ہی اس نے پتر اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے شروع کی ابو الحمد جس کا اصل نام عبد بن عبد المطلف ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا لیکن اپنے کفر اور شقاوت اور بدبختی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف ترین دشمن تھا جب آپ کسی مجمع میں پیغام حق سناتے تو یہ بدقسمت شخص پتھر پھینکا کرتا تھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو الحان ہو جاتے اور زبان سے کہتا کہ لوگوں اس کے بعد مت سنو یہ شخص معاذ اللہ دیدین ہو چکا ہے کبھی کہتا کہ محمد ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گی ہم کو تو وہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آ رہی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا کہ تب بلاں ماں اور محمد تم دونوں پھوٹ جاؤ کہ میں تمہارے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا جو محمد بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سرح مبارکہ نازل فرمائی اور اللہ نے اس صبح مبارکہ کے پیغام کے ذریعے اس شخص کی مذمت فرما دی اور اس کے بدبخت رویے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جناب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فروع اللہ کے نام سے جو حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بن چھوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نمراز ہو گیا کام نہ آیا اس کے طرف سے اس کا مال و کا سب اور جو کچھ اس نے کمایا سیاسلار قریب اس کو داخل کر دیا جائے گا آگ میں ذات جو شولا مارنے والی ہے وہرا اتو اور اس کی بیوی بھی ابو الحب کے طرح ان کی بی بی جن کا نام امی جمیل روایت میں آتا ہے وہ بھی مخالفت میں کسی سے پیچھے نہیں تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ رہتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علم کا کہ دوسری بہن حضرت اسما بیان فرماتی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور امی جمی نے اس کو سنا تو وہ بکری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں نکلی اس کے ہاتھ میں مٹی بر پتھر تھے اور وہ حضور کی برائی میں کچھ اشعار پڑتی گوم پھر رہی تھی یہاں تک کہ حرم میں جا پہنچی وہاں حضرت و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے اپنا رخ ان سے بھیڑ دیا حضرت و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی حجو نہ کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی اور اس نے حضرت عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارا صاحب میرے حج کرتا ہے حضرت صدیق اللہ تعالیٰ نے کہا اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تمہاری کوئی حجو نہیں کی اس پر واپس چلی گئی اس لیے کہ یہ حج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی اور تفسیر روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ خاتون دور علاقوں سے جا کر کانٹے چن چن کر لایا کرتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں ڈالا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابو لہب اپنے ناپاک آزان میں نامراد ہوا اسی طرح اس کی بیوی بھی ہما الحطب جو اٹھا کر لایا کرتی تھی لکیوں کو فی جی من ممت اور اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی اس لیے کہ یہ خاتون ہمیشہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر کانٹے جمع کیا کرتی تھی اور اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی تو اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہی مول کی رسی اس کے گردن کا ہار بنا دیا جائے گا اور اسی سے اس کو جہنم کے اندر سزا دیتی جاتی رہے گی